اسلام کا نظریہ یہ ہے ہم کو بچوں کے لیے اسلحی کہانیاں اور بہت کچھ محمد غریب رہا رہا ہے ڈبلو ڈبلو ڈبلو ڈاٹ دس قرآن ڈاٹ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 آج کے درس کا آغاز سورہ عمران کی آیت نمبر دس سے کیا جا رہا ہے اللہ فرماتے کے ان اللہ کفرو لنت اموال بے شک وہ لوگ جو کافر ہیں ان کے مال اور ان کی اولادیں اللہ کے مقابلے میں ان کے کچھ بھی کام نہیں آئیں گے وہ اولا کہ اور یہی لوگ ہیں دوزخ کا ایندن کفار کو اپنے اموال اور اپنی اولاد پر بڑا گھمنڈ تھا وہ کہا کرتے تھے وقالو قالو نہن و اکثر و اموالم و اولادم ومانہ مذبین ہم اموال میں بھی تم سے زیادہ اور اولاد میں بھی تم سے زیادہ اور ہمیں عذاب نہیں ہوگا اللہ نے فرمایا کہ یہ چیزیں انہیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتی اور مسلمانوں کو کفار کے پاس یہ چیزیں دیکھ کر دھوکے کا شکار نہیں ہونا چاہیے سورۃ توبہ کی آیت نمبر 85 میں فرمایا ملاتؤجب کا اموالہم واولادہم انما يريد الله ان يعذبهم بها في الحیات الدنیا وتزحق انفسهم وهم کافرون ان کے مال اور ان کی اولادیں یہ آپ کو تعجب میں نہ ڈالیں اللہ جاتا ہے کہ ان کو اس مال کے ذریعے اس اولاد کے ذریعے دنیا کی زندگی میں عذاب دے اور کفر کی حالت میں ان کی روح نکل جائے یہ جو فرمایا جا رہا ہے کہ کافروں کو ان کے اموال اور ان کی اولادیں اللہ کے مقابلے میں کچھ فائدہ نہیں دیں گی تو یہ سارے کافروں کو شامل نجران کے نصارہ کا جو وفد آیا تھا اس کو بھی شامل یہود اور مشرقین کو بھی شامل پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ جاہلی قوموں کا یہ عقیدہ رہا کہ اگر نرینا اولاد ماں باپ کی طرف سے دان پن کر دے تو والدین کی نجات ہو جاتی ہے اگرچہ وہ ایمان سے محروم ہوں اگر نرینہ اولاد والدین کی طرف سے کچھ صدقہ خیرات کر دے تو والدین کی نجات ہو جاتی ہے اگرچہ ان کا خاتمہ ایمان پر نہ ہوا ہو اور اللہ کہہ رہے ہیں کہ کافروں کو ان کے مال اور ان کی اولادیں کچھ بھی فائدہ نہیں دے سکتے تو یہ اس عقیدے کی غلط عقیدے کی تردید کر دی اللہ کی نظر سارے جہانوں پر سارے مذہبوں پر ہر قسم کے نظریات پر ہر قسم کے خیالات پر نہ جانے اللہ پاک قرآن کریم میں کس کس غلط نظریے اور سوچ کی تردید فرما رہے ہوتے ہیں اور ہمیں اس کی خبر بھی نہیں ہوتی صال ثواب کا نظریہ تو اسلام میں بھی ہے لیکن ایصال ثواب کے لیے بنیادی شرط کسی کا صاحب ایمان ہونا ہے مومن کے لیے تو ایسال ثواب ہو سکتا ہے کافر کے لیے اِسال ثواب نہیں ہو سکتا کفر پر مرنے والے کو اس کا مال اور اس کی اولاد عذاب سے نہیں چھڑا سکتے جب کہ قوموں کا یہ نظریہ تھا کہ چھوڑا سکتے ہیں تو اللہ نے یہاں اس کی تردید فرما دی کد بال فرعون اب البین من قبل ہی جیسا کہ معاملہ فرعون والوں کے ساتھ ہوا اور ان لوگوں کے ساتھ جو ان سے پہلے تھے قوم فرعون کو آد اور سمود کو قوم لوت کو ندین والوں کو ان کے امبال اور اولاد نے کوئی فائدہ نہ دیا تو فرمایا گیا کہ یہ دائمی دستور ہے جیسے فرعون آد سمود وغیرہ کو ان کے اموال اور اولاد نے کوئی فائدہ نہ دیا تو قریش کو مشرقین مکہ کو نجران کے عیسائیوں کو اور یہود کو بھی ان کے امبال اور ان کی اولادیں کچھ بھی فائدہ نہیں دیں گے کزب بھی آیاتی انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا فخذ بھی ضلع اللہ نے انہیں پکڑ لیا ان کے گناہوں کے سبب و اللہ شدید العقاب اور اللہ سخت سزا دینے والا ہے نافرمانوں کو کافروں کو مشرقوں کو کل لدین کفرو ستغ وتح شرون علا جہنم فرما دیجئے کافروں سے ان قریب تم مغلوب ہو اور تمہیں جمع کیا جائے گا جہنم کی طرف وہ بھی اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے یہ یوں تو سارے کافروں سے خطاب ہے لیکن خاص طور پر یہودیوں سے جو شرارت اور خباصت اور مکر و فریب سے باز نہیں آتے تھے انہیں کہا گیا کہ تم قریش کے انجام سے ڈرو جیسے قریش مغلوب ہوئے تم بھی مغلوب ہو کر رہو گے چنانچہ ایسے ہوا بدر میں قریش کو ذلت آمیز اور عبرت ناک تاریخی شکست کا سامنا کرنا پڑا اور پھر بنو قریضہ بنو نذیر وغیرہ کو مدینہ سے نکلنا پڑا فرمایا کہ قد کان لکم آیتن فی فی فی فی عطعی نل تقتان لتم آیتم فی فی عطعی لیے نشانی ہے عبرت ہے نصیحت ہے ان دو گروہوں میں جو آپس میں مقابل ہوئے جو آپس میں ٹکرائے جنگ بدر کا ذکر ہے دو گروہ ایک طرف اہل ایمان کا گروہ اور دوسری طرف کفار اور مشرقین کا گروہ فی آتن تو فی سبیل اللہ ایک گروہ اللہ کی راہ میں جنگ کر رہا تھا اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کوئی ذاتی غرض نہیں تھی نہ زمین نہ وطن نہ مال نہ دولت نہ خاندان نہ قبیلہ محض اللہ کی رضا علائق اللہ دین کی سربلندی ان کے پیشے نظر تھا اسی لیے انہوں نے جنگ میں خون کے رشتوں کی بھی پرواہ کی اگر بیٹا لشکر کفار میں تھا تو باپ کی تلوار بیٹے پر اٹھ کر رہی اس لیے کہ یہ جنگ دو قبیلوں کی نہیں تھی دو خاندانوں کی نہیں تھی اربوں اور اجمیوں کی نہیں تھی یہ جنگ اہل ایمان اور اہل کفر کی تھی تو فرمایا کہ ایک گروہ اللہ کی رحمیں لڑ رہا تھا وہ اخرا اور دوسرا گروہ کافر تھا ایک جماعت کو اپنی کثرت پر گمنڈ تھا کفار کو اپنی طاقت پر اپنے وسائل پر اپنے تجربے پر اور اپنی افرادی قوت پر ناز تھا مسلمان تین سو تیرہ مسلمانوں کے پاس صرف چھ زرہیں آٹھ تلواریں اور اکثر پیدل کافر ایک ہزار ہر طرح کا ساز و سامان ان کے پاس کھانے پینے کی فراوانی اسلحے کی کثرت مگر ایک چیز تھی جو ادھر تھی اور ادھر نہیں تھی اور وہ تھی اللہ کی مدد ایمان اور یقین سیرت کی کتابوں میں اس موقع پر ایک واقعہ نقل کیا گیا جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بصیرت دانشمندی اور حالات کے تجزیے پر عبور کا اندازہ ہوتا ہے سیرت اتنے اس میں ہے حید عروا بن زبیر فرماتے ہیں کہ ہم نے ایک سیاہ غلام کو پکڑ لیا اس سے پوچھا قریش کی تعداد کتنی ہے وہ بیچارہ نہیں جانتا تھا اس نے کہا مجھے نہیں معلوم ہم اس کی پٹائی لگاتے وہ کہتا رک جاؤ بتاتا ہوں جھوٹ موٹ بول دیتا ہم چھوڑ دیتے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ سچ بولتا ہے تو تم مارتے ہو وہ جھوٹ بولتا ہے تو تم چھوڑ دیتے ہو پھر آپ نے اس سے پوچھا کہ تمہارے لشکر میں روزانہ کتنے اونٹ ذبح کیے جاتے ہیں اس نے کہا یومن تیسان و یومن اشرن ایک دن نو اونٹ ذبح کیے جاتے ہیں اور دوسرے دن دس اونٹ ذبح کیے جاتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا الس امیا الا الف ایسے لگتا ہے کہ کفار کے لشکر میں نو سو سے لے کر ایک ہزار تک افراد ہیں اس لیے کہ ایک اونٹ سو افراد کے لیے کافی ہو جاتا ہے تو بہرحال کفار کو اپنے وسائل پر اپنے تجربے پر اپنے پیسے پر اپنے اسلحے پر ناز تھا مسلمان ان کے مقابلے میں تعداد میں بھی کم اسلحہ نہ ہونے کے برابر اس لیے کہ جنگ کے ارادے سے تو آئی ہی نہیں تھے آئے تھے ابو سفیان کے تجارتی کارواں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے کے لیے اور یہاں جنگ کی صورت بن گئی سواریاں بھی نہیں تھیں اور بھوک سے پیٹ کمر کے ساتھ لگے ہوئے لیکن اللہ نے یہ کیا کہ کفار نے جب مسلمانوں کے قلیل لشکر کی طرف دیکھا تو انہیں مسلمان اپنے سے دگنا دکھائی دیے مسلمان تھے تین سو تیرہ کافر تھے ایک ہزار نظر جو دڑائی تو لگا کہ مسلمان دو ہزار ہیں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک خاص نصرت کی صورت تھی اور یہ بھی ممکن ہے کہ میرے آکانے اور آپ کے آقا نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو صرف مسجد کے امام ممبر کے خطیب اور مربی اور معلم اور مرشد اور صوفی عابد اور زاہد ہی نہیں تھے بہت بڑے مجاہد اور سپاہ سالار بھی تھے ممکن ہے کہ آپ نے مسلمانوں کی سفے اس طریقے سے ترتیب دی ہوں اور ان کے لشکر کو ایسے پھیلا دیا ہو کہ کافروں کو مسلمانوں کا لشکر دو ہزار دکھائی دیا ایک مطلب اس آیت کا یہ بیان کیا گیا یار <عَيْن> کافر مسلمانوں کو دو گنا دیکھ رہے تھے اپنے آپ سے کھلی آنکھوں سے کھلی آنکھوں سے ان کو دو گنا دیکھ رہے تھے اور دوسرا مطلب یہ بھی بیان کیا گیا کہ مسلمان کافروں کو اپنے سے دو گنا دیکھ رہے تھے یہ بھی صحیح تھے تو کفار مسلمانوں سے تین گنا زیادہ لیکن مسلمانوں کو صرف دو گنا زیادہ نظر آ رہے تھے, تھے تو ایک ہزار اور لگ رہے تھے چھ سو سوا سو, چھے سو اور اسلام کا حکم یہ اور یہ بھی حکم تخفیف کے بعد کا ہے تخفیف کے بعد کا کہ اگر ایک مسلمان کے مقابلے میں دو کافر ہوں تو مسلمان کو میدان جنگ سے فرار کی اجازت نہیں ہے میں تخفیف کے بعد اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پہلے حکم یہ تھا کہ ایک مسلمان کے مقابلے میں اگر دس کافر ہوں تو مسلمان کو میدان سے بھاگنے کی اجازت نہیں تمہرال مسلمانوں کو کافر دگنا دکھائی دیے دے رہے تھے نیشا اور اللہ اپنی نصرت کے ساتھ تائید کرتا ہے جس کی چاہتا ہے اللہ مدد کرتا ہے جس کی چاہتا ہے اور قرآن یہ بتاتا ہے کہ اللہ اس کی مدد کرتا ہیں جو اللہ کے دین کی مدد کرتا ہے اللہ کی نصرت مشروط ہے دین کی نصرت کے ساتھ سورہ محمد میں اللہ نے فرمایا یا منو ان تنسر اللہ اقدام کم اے ایمان والو اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اللہ کی مدد کیا ہے اللہ کے دین کی مدد اللہ کے دین کی مدد اللہ کی نظر میں کتنا بڑا عمل ہے اللہ کہتے ہیں تم میرے دین کی مدد کرتے ہو تو گویا کہ میری مدد کرتے ہو ہے تو علیہ اسلام نے فرمایا تھا من انصاری الا اللہ اللہ کی طرف اللہ کے لیے کون ہے میرے مددگار قال الحواریون یون نہنو انصار اللہ حواریوں نے کہا تھا چند مخلص صاف دل انسانوں نے کہا تھا ہم ہیں اللہ کے مددگار کیا مطلب نہنو انصار الدین اللہ ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں اللہ کو اپنی خدائی کے لیے اپنی عظمت کے لیے اپنے جلال کے لیے اپنے جبروت کے لیے اپنی سلطنت کے لیے اپنی بادشاہت کے لیے اپنے خزانوں کی حفاظت کے لیے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے البتہ اللہ نے اپنے دین کی مدد کرنے کا حکم دیا ہے تاکہ لوگ اللہ کے بین کی مدد کر کے اللہ کی محبت کے مستحق بن جائیں اور اللہ کی نصرت کے مستحق بن جائیں تو اللہ کی نصرت مشروط ہے دین کی نصرت کے ساتھ سورہ روم میں اللہ نے فرمایا مکان حقا علینا نصر المؤمنین ہم پر ایمان والوں کی مدد کرنا واجب ہے اللہ کہہ رہا ہے لازم ہے مجھ پر ایمان والوں کی مدد کرنا واجب فرض نفل مستحب سنت ان کا تعلق اللہ کے ساتھ نہیں بندوں کے ساتھ ہے اللہ پر تو کوئی چیز لازم نہیں لیکن اللہ نے محض اپنے فضل و کرم سے اپنے اوپر لازم کر لیا ایمان والوں کی مدد کو لیکن ایمان والے کون ہیں ایمان والے وہ ہیں جن کے بارے میں قرآن گواہی دے کہ یہ ایمان والے ہیں وہ نہیں